باقی دار جو فرمایا ہے نا کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں اس کو دیکھ کے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے نا قصر گناہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر ضروری نہیں مباح ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قصر ضروری نہیں کا ہے مباح ہے قصر کی واہک ہے اگر دو کی بجائے چار پڑھ لو تو ان کے نزدیک وہ بھی کا کہے جائزہ لیکن ہمارے نزدیک صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عظیمت ہے واجب ہے کاش ہمارے نزدیک دو کی بجائے چار پڑھو گے تو گناہ گار گے باقی لئے سا لنا ہوں جو فرمایا نا یہ اضال ہے کے لیے فرمایا شبہ ہوتا تھا کہ چار کی بجائے ہم دو رکاویں پڑھ رہے ہیں ایک کوتا ہی ہے نا بظاہر بظار کیا ہے کوتا ہی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے اوپر پر بنا تمہارا نہیں باقی ہم جو کہتے ہیں کہ کاسر واجب ہے تو ہماری دلیل لکھو ہم کیا کہتے ہیں کاسر کیا ہے بہدری لکھو صدقہ تم تو صدا کلّہ حدیث ہے حضرت عمر اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قاصر صدقہ ہے تصدق اللہ بہا علیکم اللہ نے صدقہ کیا ہے بھئی دو رکا تو جو معاف کر دی صدقہ کیا نا فخ بالوں صد تو ہو لہذا اللہ کے صدقے کو قبول کرو فک بالو امر ہے یا نہیں امر کس کا فائدہ دیتا ہے اللہ کے صدقے کو قبول کرنا یا نہیں کرنا قبول کر دو پڑھو روا مسلم یہ روایت مسلم کی ہے آج یہ ہے ان خفتوں کا ملزین اللذین روم اس کے نیچے لکھو قید اتفاقی یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں بھائی عام طور پہ ایک خطرہ ہوتا تھا کیونکہ عرب سارا کافر تھا نا یہ تو مکہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے تو سفر کے اندر بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کافر لڑ پڑے انداشہ ہوتا ہے سمجھے تو اس کے پیش نظر فرمایا کیونکہ عام طور پہ تمہیں خطرہ ہوتا ہے کفار کا اس لیے چار کے کتنے دو بنا دیے کہ آگے جلدی پارک اب چاہے خطرہ نہیں بھی صحیح لیکن پھر بھی چار کے کتنے پڑو گے دو یہ قید اعتراضی نہیں ہے اتفاق ہے اس وقت اتفاق ہوتا تھا اگر اندیشہ کرو یہ کہ تکلیف دیں گے تم کو کافی واقعی کافر تمہارے دشمن ہیں ظاہر ظہور اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں فرما رہے کہ کافر دشمن ہیں یہ کہتے ہیں کافر ہمارے یار ہیں ادا ہر جگہ کہتے ہیں کافر ہمارے دشمن ہیں ظاہر ظہور تمہارے دشمن ہیں اللہ کون کا پی ہیں خوف کا طریقہ صلاح سفر کے بعد صلاح خوف کا طریقہ میرے محترم بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صلاح خوف صرف حضور کے زمانے میں ہی بعض میں ختم ہو ہوگی لیکن آئمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ صلاح خوف اب بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ صحابہ کرام نے پڑھی تھی لیکن صلاح خوف ضرورت کے وقت پڑھی جاتی ہے ضرورت ہو تو نہ ہو تو آدمی صلاح خواب نہ پڑھے ایسے نماز پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور ہزار آدمی کا لشکر گیا ہے جہاز کرنے کے لیے تو نماز کا وقت آ گیا تو پانچ سو آدمی کو ایک امام پڑھا دیں دوسرا پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے میں رہ جائیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ دشمن اور ہمارے فوجی مور کا ضن ہوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں لیکن دل پہ لڑائی نہ ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے لڑائی نہ ہو رہی ہے صرف آمنا سامنا ہو تو پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے آ جائیں پانچ سو کو ایک آدمی نماز پڑھائے مکمل نماز پڑھائے ایک امام مستقل پھر وہ چلے جائیں دوسرے پانچ سو آ جائیں ان کو مستقل آدمی نماز پڑھائے اس کو صلاح خوف نہیں کہتے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے کیا جائے اگر خواہ خا سارے فوجی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ فلاں جی بزرگ ہے دیکھ ہے ہمارا امیر المومنین ہے بس اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ کرام کی خواہش کیا ہوتی تھی حضرت کے پیچھے تو پھر مجبوراً سرات خو پڑھی جاتی ہے ورنہ حت طلفہ کوشش کرو کہ سراط ہو پھر مجبوراً پڑوس ہو جائے گا پھر وہی صورت ہے کہ پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے کھڑے ہو جائیں اور پانچ سو کو امام ایک رکعت پڑھائے اب امام ایک ہے نا ایک رکعت پڑھائے جب امام ایک رکعت پڑھائے, ایک رکعت پڑھائے, ایک رکعت پڑھائے گا تو یہ طائفہ کہاں چلائے گا دشمن کے مقابلے آنا جانا معاف ہے اس صورت میں آنا جانا معاف ہے آپ کو حرکت کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں وہ دشمن کے مقابلے چلا گیا اب وہ جو دوسرا تحفہ دشمن کے مقابلے وہ اس کے پیچھے یہ کھڑا رہے گا وہ آئیں گے تو ان کو کیا پڑھائے گا ایک رکاس پڑھائے گا اب فکا کے اندر عام طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی چلے جائیں لیکن انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ ایک رکاج امام کے پیچھے پڑھ لی ہے نا تو ان کو چاہیے دوسری بھی ادھر پڑھ لیں دوسری بھی کیوں خواہ آنا جانے ان کے لیے زیادہ ہو آگے ہمیں نا یہ ادھر پڑھ گئے پھر یہ چلے جین کی نماز پوری ہوگی نا اور وہ دوسرا طے فاگ وہ آپ کی اپنی پوری کر یہ طریقہ آپ ہے زیادہ دیکھو جی سلا خوف کا طریقہ اور جب ہوئے آپ ان کے اندر آپ ان کے اندر یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ خوف سے کیا کرو پرہیز کرو ہاں آپ ہوں یا بزرگ آدمی ہو بس قائم کرے تو ان کے لیے نماز ہو بس چاہیے کھڑے ایک پیسہ ان میں سے ساتھ دے اور چاہیے لے لیں ہتھیار اپنے فائزہ شاہجاد پر جب ایک رکات پڑھ لیں ساجادو کے نیچے کھلو سجدہ سجدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکات پڑھ لیں بس جب ایک رکات پڑھ لیں تو ہو جائیں پیچھے تارے یہ دشمن کے مقابلے آ جائیں دشمن کے صرف سامنے کھڑے ہوں اگر دشمن نے لڑائی شروع کر دی تو نماز ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ تو لڑ پڑیں گے نا والے اور چاہیے آ جائے طے دوسرا جنہوں نے نا نماز پڑھی تھی فلسلو پہ چاہیے نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور چاہیے لے لیں بچاؤ اپنا اور اپنے ہتھیار بچاؤ جان جو زر خود یہ بچاؤ ہے ہتھیار ود اللہ زین اللہ سے یہ طریقہ کیوں بتایا گیا ہے وہ اس لیے کافر موقع بین ہوتا ہے کافر کا ہوتا ہے اگر سارے کے سارے بیک وقت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں کوئی ان کے مقابلے سجدہ کریں گے تو حملہ کر دیں گے یہ قلعہ سے مکبال چہتے ہیں کافر لوگ یہ کہ غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اپنے اسبابوں سے پر حملہ کر دیں تمہارے اوپر حملہ یک بار بھی چنانچہ ایک دفعہ کافروں کو یہ خیال ہوا تھا اس خوف کی ولا جناح علیکم اور نئی گناہ پر تمہارے اگر ہو ساتھ تمہارے کوئی تکلیف بارش کی یا ہو تم بیمار بارش ہے کیچڑ ہے یا تم بیمار ہو تو بڑے بڑے ہتھیار اٹھا سکو گے نہیں بڑے ہتھیار رکھ تو پھر چھوٹے ہتھیاروں پہ تباہ کرو لیکن ہوں سے ہی ساتھ ہے یہ کہ رکھ دو تم بڑے ہتھیار و خدو حضرت اور لے لو تم کچھ نہ کچھ بچاؤ اپنا بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب ذریع کرنے والا یہ ہے جی میری عزیز صلاح خوف ویسے پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ صلاح خوف کے علاوہ بال فیل اگر جنگ ہو رہی ہے وہاں سے گولیاں چڑھ رہی ہیں تمہاری طرف سے گولیاں چڑھ رہی ہیں اور تھوڑا سا سے وقفہ ہو جاتا ہے پانچ منٹ کا تو پہلے پڑھا تھا نا کہ قدموں پہ کھڑے ہوئے اشارے نماز پڑھ اکیلے جماعت تو نہیں ہو سکتی یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو یا گاڑی کو بگا رہے ہو تو وہاں بھی اشارے نماز پڑھ سکتے پہلے گزر چکا ہے فائدہ قغیر تم سلاد ترغیب دوا میں ذکر ہی دو ذکر فرمائی تو نماز کی بات تھی نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو مولانا رومی رحمۃ اللہ سنواتے ہیں نا اللہ اللہ شیرو شکر میں شبد جانم تمام اللہ کا نام کیسا میٹھا ہے مابوں کا نام جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میری جان شیرو شکر اللہ ہوتا اللہ اللہ شیر نس نام شیر و شکر میں شبد جانم تمام شیر نس نام پاپو خوش تر اللہ بے حیات رات ہو یہ تو آگے حیات کی بھی یاد آئے اس لیے فرمایا میں پیدا کرے تم اس پر جب پورا کر لو نماز کو تو ذکر کر اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پہ فائضت مان آتا حکم بحافذ سلاد حکم محافظ یہ تو صلاح خوف تھی نا جہاد کے وقت لیکن جب تمہیں اطمینان ہو تو پھر نماز کو جو طریقہ ماحود ہے اس طریقے پہ پڑھو کہ نماز کو کس طریقے پہ پڑھو جو یہ آپ کا ماحول مقرر طریقہ ہے پر جب مطمئن ہو جاؤ پس قائم کرو نماز کو بے شک نماز ہے اوپر مومنین کے کتاب بمن مکتوب فرض کی ہوئی فیال بمن مقبول آتا ہے نا کتاب بمبن مکتوب فرض کی ہوئی موقوطن کا معنی وقت مقرر کی ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت بڑی کاملہ بصیرت وہ قرآن پاک کو ساتھ خیال کرتے حدیث قرآن پاک وہ فرماتے دیکھو نماز کے لیے موقود کہا گیا ہے کہ ہر نماز کا وقت کیا ہے مقرر ہے تو حد الوسا آدمی اپنے وقت کے اندر نماز کو پڑھے تو یہ جو جمع بین الصلاط عین کرتے ہیں نا اہل حدیث اہل مقل سمجھے کہ بغیر ضرورت کے جمع بین الصلاط عین کر دیتے ہیں <laughs> تھوڑا تھوڑی سے تو فرماتے نہ یہ مقبول کے کیا ہے علاق ہر نماز کا اپنا وقت نکرا رہے گلا ترغیب لل کتاب پھر وہی جہاد کا ذکر ہے اور نہ ہت ہارو بیچ تہ خب قوم کے قوم سے مراد کون سی قوم ہے کفار کفار کے تاقب میں ہمت نہ ہارو یعنی کفار کا پیچھا کیے رہو کفار کا پیچھا کیے ترغیب لل کی تال ہے نہ ہمت ہارو بیچ تاقب کہ ان تکون تال باقی تم کہو کہ ہم ان کے ساتھ لڑے تو زخمی ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے بھائی تم زخمی ہوتے ہو وہ نہیں ہوتے وہ بھی تو ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں شہادت اور زخم میں ثواب ملتا ہے ان کو ثواب نہیں ملتا تو پلہ تمہارا بھاری ہے نا ان تکون سال اگر تم درد ہوتے ہو تو وہی وہ درد ہوتے ہیں جیسے تم درد ہوتے ہو لیکن وہ ترجمہ ملتا یہ وجود مختصی ہے تمہارے لیے مقتضی موجود ہے تو کیا ہے کہ تمہیں سواب ملتا ہے ان کو سواب نہیں ملتا وجود مقتضی امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس سوال کی جو امید نہیں رکھتے اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے تمہارے اعمال پوری خلاف حکمت والے ہیں انا انسان لائے رہ یہ حکم سلطانی کتنا نمبر ہے جی نو نمبر تو احکام میں رہ چودہ تھے اور احکام سلطانی نو ہیں یہ آخری آخری ہے حکم سلطانی نمبر نو فیصلے کے وقت یہ لکھ لو اس کا عنوان لکھو فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا لکھ لیا جی فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا دیکھا جاتا ہے منافق بھی چال بازی کرتے ہیں جو بھی کسمیں اٹھا لیتے ہیں ان آیات کا شان رول یہ ہے کہ مدین پاک کے اندر ایک خاندان تھا بنو بنوبیر اس خاندان کا ایک آدمی تھا اس نے چوری کی بعض روایتوں میں اس کا نام بشیر لکھا گیا ہے اور بعض روایتوں میں اس کا نام توہمہ لکھا گیا ہے توما بال خیر بشیر تھا چاہے توما تھا اس نے چوری کی حضرت رفا رضی اللہ تعالی نے کی حضور کے درسادیا چوری کس چیز کی تھی یہ تھیلا تھا آٹے کا یہ چھوٹی بوری نہیں ہوتی چھوٹی بوری اس کے اندر آٹا تھا اور آٹا کے اندر کچھ ہتھیار تھے وہ اس نے چرائے رات خدا کی قدرت وہ تھیلے کے اندر تھوڑا سا تھا سوراخ کا آٹا گرتا گیا رات کو سرنگار رکھا پھر اس کو جب شرک پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں دیکھے آٹا بھی گرتا ہے اس نے پھر یہودی کے گھر صبح کو جا کے گیا حضرت اپنے بھتیجے کے پاس ہے باقی خاندان کے پاس ہے کہ بھی چوری ہو گئی ہے پاؤں دیکھے بس کوئی آٹا تھا نا وہ گرتا گیا سیدھا سیدھا اسی کا جو آدمی تھا بشیر جا کے پکڑا تھا تیرے اٹھا لی حالانکہ چور وہی کہا آگے آٹا جاتا ہے تو آگے بھی آٹا گیا کے گھر سے برامت کر کے دے دیا اب ان کو جن کی چوری ہوئی تھی نا مدئی حضرت رفا والے انہیں شک اس پہ تھا کہ چور یہی ہے لیکن چوری کہاں سے برامد ہوئی یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی عام آدمی سے سمجھنے لگے کہ یہودی چور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مقدمہ پیش آیا اب بظاہر اکثر مسلمان کیا کہتے تھے کہ یہودی چور ہے لیکن مدعیوں کا خدشہ یہ تھا کہ یہی چور ہے تو حضرت کا خیال بھی اسی طرح ہوا کہ چونکہ چوری برآمد کہاں سے ہوئی یہودی سے اکثر لوگ بھی یہی کہتے تھے تو میرے حضرت کا میلا اندیسی طرف ہو گیا اب میں بریلیوں سے پوچھتا ہوں کہ بریلوی صاحبان آپ کے نزدیک تو حضور عالم الغیب اور حاضر نادر تو آپ تو فرما دیتے کہ میں عالم الغیب ہوں حاضر ناظر ہوں سمجھے تو چوری کر رہا تھا تو گھر لے گیا آپ کہہ سکتے تھے یا نہیں تو معلوم ہوا ہمارے حضرت عالم الغیب جو کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں ان کے نزدیک سمجھو حضور کو پتہ ہی تھا کہ یہ چور ہے اور حضور غلط رعایت کر رہے تھے یہ تو ان سے سوال کرو تو یہ حضور پھر غلط رعایت کر رہے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت چونکہ عظم الغیب نہیں تھے اس لیے حضرت کا میدان اس طرح ہوا کہ چوری وہاں برآمد ہوئی جواب بھی زیادہ کہہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارکہ آیا نازل فرمائی سمجھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی جو چور کے دار تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ کا تھوڑا سا میدان ہو رہا تھا تو بڑے لوگوں کا تھوڑا میدان جو ہے وہ بھی ایک باہر تکثیر ہوتی ہے آپ اس میں استفاد کریں نبی کریم صلی اللہ شاہ شاہ فرمایا گیا دیکھو میرے حضرت بریلوی صاحب بہت عجیب ہیں موری احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے مل پوزا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید گیا اپنے پیر کے پاس تو پیر صاحب نے مرید کو کہا بھائی کچھ سچ شرم بھی کیا کرو پیر صاحب نے مرید کو جاگا کچھ ذرا شرم بھی کیا کرو رات جو ت نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو دوسری بیوی تیری جاگ رہی تھی تو خیال کیا کرو اس کے سامنے ہم بستری نہ کرو اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا ایک چار پہ خالی تھی نہ واگنی تھی کہا ہم اس میں تھے مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب اتنا حاضر ناظر ہے کہ مریدوں کے یہ حرکات بھی دیکھتا رہتا ہے قربان جائیے یہ پیر کو مقام دے رہے بڑا اونچا مقام دے رہے لکھا ہوا, لکھا ہوا. یہ حکم سلطانی طرف کتاب ساتھ حق کے فو ما حکمت انگار کیوں اتاری حکمت انگار تاکہ فیصلہ کرے آپ درمیان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے کہ جتلایا تو اس کو اللہ نے جن دکھلایا سمراج کا ہے جتلایا کر دغ بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا قائمین کا میں نے کہا لکھنا ہے دغا کا دکھ باز نافک اور نہ نا ہو تو دغا بازوں کی طرف سے, جھگڑ با با سے جھگڑنے والا حضور کا تھوڑا سا میدان ہوا تھا نا اکثریت بھی ادھر آ اور معافی مانگ اللہ سے اللہ سے کیا معافی مانگ اب دیکھو جی تحجد کو چھوڑ دینا ایک عام آدمی تحجد نہ پڑھے تو گناہ ہے تحجد نہ پڑھے تو کیا وہ کوئی گناہ نہیں نہ کبیرہ نہ صغیرہ لیکن ایک آدمی کا اونچا مقام ہو اور وہ تحجد نہ پڑھے تو روتا رہتا ہے اسی وجہ سے تحج ناغا ہو جائے تو کیا روتا رہتا ہے کہ ہے تحج ناگا ہو گیا اس سے فار کرتا ہے بار بار بار. یہی ہے جو فرماتے ہیں بزرگان جی کہ حسنات البرار سیاد المقربین اس کرو اللہ سے بے شک اللہ تعالی ہے بخشنے والے مہربان بلا تو جا دے اور نہ جھگڑا کر تو ان لوگوں کی طرف سے جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں یقانون کا من دغا رکھتے ہیں دوکھا دغا منافقت اپنے دل میں بے شاق اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے وہ شخص جو دغا باز ہے گنگار ہے یہ چھپتے پھرتے ہیں لوگ سے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ چور کا خاندان تھا نا وہ رات کو مشورے کرتا رہا کیا کہ کس طرح اس کی جان چھڑائے چپتے پھرتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے کہ جو بھائی جب رات گزارتے ہیں نا پسندیدہ باتوں میں مالا جرزا من القول کا معنی آسان کر لو کیا ناپسندیدہ بات جب رات گزارتے ہیں ناپسندیدہ باتوں میں اور ہے اللہ تعالیٰ سات تو اس کے کرتے ہیں کرنے والا گھیرنے والا ہا ان زجر ہاجر جن لوگوں نے ظاہر طور پہ دیکھ کے وہ منافق کی قوم کی کیا کی تھی انداد کی تھی ان کی طرف سے جھگڑے تھے ان کو تنبید کی جا رہی ہے ان مسلمانوں کو جو اس منافق کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف سے جھگڑے تھے کہ یہ چور نہیں ہے زجر مجادلین خبردار تم یہی لو ہاؤ لائے کے نیچے لکھو جنہوں نے ترف کی تھی زجر مجادلین اور ہاؤ لائے کے نیچے لکھنا ہے خبردار تم یہی ترف جھگڑے ہو ان سے کن سے منافق اور اس کی قوم سے حیات دنیا دنیاوی زندگی میں بس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نیچے لکھو مجازلہ لسانی زبان کا مجازلہ جیسے وکیل کرتے ہیں عدالت کے اندر وکیل نہیں کھڑا کرتے تو مجازلہ کرتے ہیں نا زبان سے بحث کرتے ہیں کیا کون بحث کرے گا اللہ تعالیٰ کی دربار میں ان کی طرف سے دن کے امن ام یقون والے وکیلا یہ مجازلہ عملی ہے پہلا مجازلہ لسانی یہ مجازلہ عملی یا کون ہوگا ان کے لیے کام بنانے والا یعنی پاک دور کرنے والا وہ میاں مرسون ترغیب توبہ اب توبہ کی ترغیب دی گئی کہ چاہے متعدی گناہ کرو یا غیر متعدی گناہ کرو توبہ کرو متعدی گناہ وہ ہوتا ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے جیسے چوری کا ہے متعدی گناہ ہے اور غیر متعدی گناہ وہ ہے کہ اپنا نقصان کریں جیسے نماز چھوڑ دو تمہارا اپنا نقصان ہے فرمایا ترغیب قول کیا ہے میں اور وہ شاس کرتا ہے متازی گناہ سو کے نیچرے کو متازی گناہ جیسے چوری یا ظلم کرتا ہے فقط اپنی جان پہ غیر متعدی گناہ پھر معافی مانگتے اللہ سے تو پائے گا اللہ اس کے علاوہ عام قانون بھی یہی ہے کہ جو آدمی کماتا ہے گناہ کو تو کسب کرتا ہے اپنی لال اس کا ببال کس پہ ہوتا ہے خود اس پہ دوسرے کو تھوڑا نقصان دیتا ہے اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے گناہ کو اور حکیم ہیں سزا دیتے ہیں تو پوری سزا دیتے ہیں فی الحکیم لا لاحکو یہ تو تھا خود جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کا انجام بعض وہ ہے کہ گناہ خود کرتے ہیں توہمد دوسروں کو لگا دیتے ہیں آپ اس کا انجام لکھ لو وہ یقیا تن انجام افترا انجام افترا اور وہ کے کرتا ہے صغیرہ را گنا کھتییا تن کے نیچے لکھو سوی راہ اسمن کے نیچے لکھو کبی را اور وہ شخص کے کرتا ہے سریرا گناہ یا کبیرا گناہ پھر تحمت لگاتا ہے ساتھ اس کے کس کو بری کو تو اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ شری یہ کیا لکھا ہے آپ نے جانے اختراع تو انہوں نے منافق کی قوم نے اختراع بھی باندھا تھا نہیں وہ یہودی پہ تہمت لگائی تھی ولا ولا فضل اللہ علیہ کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب میرا تو اج پہ فضل ہے کرم ہے ورنہ یہ منافق اور اس کی قوم آپ سے غلط فیصلہ کروا رہے تھے جھوٹی قسمیں اٹھا کے کیا کروا رہے تھے غلط فیصلہ کرا رہے تھے تو میں نے آپ پہ کرم کیا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پہ اور اس کی رحمات البتہ ارادہ کر چکا تھا ایک گرو ان میں سے یہ کہ غلطی میں ڈالیں آپ کو یہاں گمراہی کا معنی نہیں کرنا یا معنی کا پورا خیال کیا کرو حضرت کی شان کے مطابق گمراہی کا معنی نہیں کرنا کیا معنی کرنا ہے یہ کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے غلط فیصلہ کرائیں حالانکہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی اور اللہ تو کریم ہے جنہوں نے اتارا اللہ نے آپ کے اوپر کتاب بھی قرآن حکمت حدیث بھی اور سکھائے تو اس کو وہ آ ماں کے نیچے گالی گوجی وہ آکام لم تم کا لالم آپ نہیں جانتے تھے پہلے ما سے مراد شریعت کے کام ہیں کیا شریعت کیا کام ہے آپ بریلوی صاحبان کہتے ہیں ما سے مراد بھی عام ہے وہ تو ہمارے مطالب علامہ کم عالم تک پھر ہم بھی عالم مراد ہے اگر ساری چیزیں ہوں تو ان سے پوچھو کہ حضرت ایٹم بم بھی بناتے تھے جیسی? کمپیوٹر <تص altogether> اللہ کے بنتے اللہ کا نبی شریعت کام بزرا دادا کہتے ہر جی وہ کان فضل اللہ اور ہے فضل اللہ کا تیری پر بڑا